اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ ایک ایک فیصد رحمت کا ظہور ہے ننانوے حصے میرے پاس ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق و عیال اللہ تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے بعد اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے ودود ہے ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا دونوں شان بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکا کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہمت ختم ہو جاتی ہے عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے ما بین الخوف ہے خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا اللہ پوچھے گا اللہ کی سزا ہے امید بھی ہو اللہ غفار ہے غفور ہے ہی